بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے نام آپ بھی دورہ تربیت کر سکتی ہیں نور کے جزیرے کا سفر آپ کی زندگی کا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سرات مستقیم کی طرف ہدایت کی طرف سکون کی طرف اور بلندیوں کی طرف موڑ سکتا ہے بلکہ اگر آپ چاہیں تو مردوں سے زیادہ دورہ تربیت کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس مردوں سے زیادہ حیا کی صفت ہے آپ کے دل زیادہ نرم ہیں اور آپ کے لیے رونا آسان ہے کاش یہ جی رونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور اس کی رضا کے لیے ہو آپ کو اسلام نے جو تحفظ اور مقام دیا ہے اس کی بدولت آپ ان بے شمار فتنوں سے بچی رہتی ہیں جن سے مردوں کا اکثر سامنا رہتا ہے آپ کے لیے دورہ تربیت کی ترتیب یہ ہے نمبر ایک سب سے پہلے اس کتاب کو اول تاخر پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں نمبر دو اپنے گھر والوں اور دیگر اعلی حقوق سے اجازت لے کر سات دن فارغ کریں اور ان سات دنوں میں یہ تمام معمولات پابندی سے کریں جو دورہ تربیت میں شامل ہیں سات دن کے بعد کچھ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں اور ان چالیس معمولات میں سے بعض کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں ہر سال ایک مرتبہ سات دن کے لیے اس دورے کا اہتمام کرتی رہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذکر آہستہ آواز ہی سے کریں نمبر تین دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر کی چند خواتین مل کر سات دن کا یہ دورہ تربیت کریں اگر کوئی صاحب علم خاتون ان کی نگرانی کریں اور بیانات وغیرہ وہ کر لیا کریں تو اس کا بے حد فائدہ ہوگا اس طرح آس پاس کے گھروں کی خواتین بھی مل کر یہ دورہ کر سکتی ہیں البتہ اس کے لیے لمبے سفر نہ کریں اور نہ ہی گھر سے زیادہ باہر نکلنا ہو اور نہ ہی پردے میں کوئی فرق پڑے نمبر چار تیسرا طریقہ ان خواتین کے لیے ہے جو گھریلو مصروفیات بچوں کی دیکھ بھال یا بیماری کی وجہ سے پورا دورہ تربیت نہیں کر سکتی ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر یا سن کر اپنے حالات اور اوقات کے مطابق کچھ معمولات کو منتخب کر لیں اور پھر پابندی کے ساتھ ان کا اہتمام کریں خصوصاً تحجد کے معاملے میں خواتین کی سستی اور غفلت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے خصوصاً جوانی کی عمر جو اصل عبادت کی عمر ہے اس میں خواتین تحجد کا اہتمام نہیں کرتی بلکہ ناوز باللہ فرض نمازوں میں بھی سستی اور تقاصل سے کام لیتی ہیں اس لیے تحجد استغفار تلاوت اور تسبیحات کا خاص طور سے اہتمام کریں اور تسبیحات اور ذکر کا تو ان دنوں میں بھی ناگاہ نہ کریں جن دنوں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی نمبر پانچ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اس کتاب کی تعلیم کا خاص اہتمام کریں بار بار پڑھنے اور سننے سے خود ہی اعمال کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی ورنہ کم از کم اپنی غفلتوں پر ندامت تو رہے گی اور کسی نہ کسی دن یہ ندامت انشاءاللہ اللہ عمل کے میدان میں لے آئے گی اللہ تبارک و تعالی دورہ تربیت کو اور اس کتاب کو ہماری مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی مفید بنائے اور انہیں اپنی محبت معرفت اور ہدایت کے راستوں پر چلائے آمین یا رب العالمین